نگر نے چھا کیا مد نگر ماد چورا کیا نگران پر چھوڑا کے نگران پر ہی بہرا چھوڑا بھائی جان بھائی جان میری باری بھی تو آنے دو کچھ میری باری بھی آنے دے اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے آپ کے دکھوں پر آپ کی پریشانیوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ان شاء انشاءاللہ بھی امیر و سنت کی بھی آمد ہوگی ان شاء اللہ خوب برکت لیں گے امر سن کیا ہے تیاری کیا ہے بابا سوالات ہیں سوالات ذہن میں لے کر آئے ہیں امیر وسنت سوالات کریں گے ابھی تو آپ کا انتظار ہوتا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے تو میرا انتظار کیوں کر رہے ہیں ابھی فی الحال تو آپ کا پورا گارڈن آ رہا ہے میں کیا دوں گا چلے ماشاء اللہ اللہ کریم آپ سب کو دنیا راخرت کی بھلائی حص کرے آپ کی اور ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے یہ ماشاءاللہ یہ امیر سنت کا گلشن ہے ہر طرح کے پھول ہیں کالی داڑھی والے پھول بھی ہیں سفید داڑھی والے پھول بھی ہیں لال داڑھی والے بھول بھی ہی ہیں ماشاء اللہ تو یہ ایک اچھا الحمدللہ ہمارا یہ سالانہ بن گئی ہے ماشاءاللہ. کہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں پھر سنت کے ساتھ ترقی بنتی ہے اور ماشاءاللہ عید کو یا عید کے دنوں میں ہمارے عاشقہ رسول ماشاءاللہ ان سلسلوں کو اپنے گھروں میں مدنی چینل پر دیکھتے ہیں اب ہم تو تھوڑے سے ہیں اور شاید اس سلسلے کو دیکھنے والے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں یا ہو سکتا ہے لاکھوں بزرگ تو اب یہ کہ ان کو بھی لطف آ جائے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ایسا کیا کریں مدینہ اچھا ان کو فیضان مدینہ بلا لیں نہیں تو اگر یہ جو بھی گھروں پر اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگ اسلامی بھائی بڑی عمر کے اسلامی بھائی تو یہ فیضان مدینہ آئیں گے تو ان کو فیضان مدینہ میں آ کیا مل جائے گا ایسا کیا ملے گا کہ جس کو لگے گا یار ہم کو جانا چاہیے اچھا تیس تیس سیکنڈ میں بتائیے تیس سیکنڈ آپ کے پاس ہے اور ایسا بتائیے کہ وہ جو بزرگ اسلامی بھائی جو گھر بیٹھ کے سن رہے ہو اس کو لگے گا یار اس کی بات صحیح ہے چلو فیضان مدینہ چلتا تیس سیکنڈ میں ان بزرگوں کو جو گھر پر دیکھ رہے ہیں ہم سب کو انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے بابا صاحب کا ویس بھی حاصل کریں اور دعوت اسلامی کے کاموں میں لگ جائیں اس سے ہی آ جائیں گے جن کو جن کو ان کی بات دعوت اسلامی ہے جن کو ان کی بات بھری لگی آ جاؤ چلو کوئی اور خزانے مدینہ میں ہمیں کیا نہیں ملتا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ زمجر کی رضا حاصل ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا درس ملتا ہے ہمیں <سلام> یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے ہم نے قرآن پاک میں کیسے پڑھنا ہے ہم نے گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے ہم نے کسی کو گھمسایوں کا خیال کس طرح کرنا ہے ہمیں بچوں کا خیال کس طرح کرنا ہے ہمیں بڑوں کا احترام کس طرح کرنا ہے ہمیں بچوں کی شفت شفقت کس طرح کرنی ہے ہمیں کیا نہیں ملتا فضان مدینہ میں اور سب قبر میں کس طرح ہم جانا ہے کیا کیا تیاری کرنی ہے اور سب بڑی ہماری جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور یہ سب کچھ ہمیں دعوت اسلامی سے ملتا ہے ماشاء اللہ اچھا اب یہ دعوت اسلامی میں ماشاء اللہ یہی ملتا ہے یہ ہمارے بزرگ نے جو ابھی ارشاد فرمایا لیکن اب ایک شخص اداس ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اب گھر بیٹھا ہوں تو کوئی ایسا ہے کہ جس کا سا لگتا ہو کہ میں اداس تھا اور میں مطلب بج گیا تھا اور میرے ساتھ تو مطلب بس عجیب و غریب حالات ہا. اپنے حالات ہی بتانا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد الحمدللہ میری اداسی جو ہے نا وہ خوشی میں تبدیل ہوئی ہے اور مجھے ایک جیسے کہ نئی زندگی سے مل گئی ہے ایسا ہے کچھ کسی کو کچھ ملا ہے آپ بتائیں گے عمر میری 63 سال ہے جی جی, جی, جی جی میں شداب پور سنگھ سے آؤں گی ضلع سانگڑ بٹائی کا دینا سے اور مجھے ہمارے جو ہے نگرانی صاحب انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ اس کا ارادہ کیا ہے تو میں نے فوراً جو گھر پہ وہ بچے نے آ کے پیغام دیا میں فوراً تیار بنا آج کا دن گزارنا مشکل ہو جائے اپنی عمریں ایسی ہیں نا عمر کو کیا ہوا بابا عمریں ہیں تو کیا جوانی جذبے دیکھیں ان کے نعرے ہم مسکرائیں گے کیا بول گے بڈھے ہیں مگر دل جوان ہے آپ نے کیا فرمایا بوڑھا کبھی کمزور نہیں ہوتا بڈھا کبھی کمزور نہیں ہوتا نہیں ہے نا تاکہ دل رہتا ہے یہ آپ نے فرمایا بڈھا کمزور نہیں ہوتا ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہ ہوش میں نہیں آپ خوش ہیں ہوش میں ہی نہیں ہے بڈھا جوان نہیں ہوتا بوڑھا جوان بڈھا نہیں ہوتا کیا ہے اور نہیں آتا دل جوان ہو تو بُڑھاپا کہاں گا دل جوان ہو تو بُڑھا پا تو دل کیسا بابا بوڑھا پے کیسا دل نہیں چل رہا ہوتا ہے ہولی کو منانا مائنس ون ابھی کیا بتا آپ کہہ رہے کہ نہیں ہم جوان ہیں انہوں نے کہا اولڈ از گولڈ پھر کہا مائنس ون یعنی کہ آپ سب گولڈ ہو میں نہیں ہوں اور آپ نے کہا سبحان اللہ نہیں تو آپ جوان دل جوان ہیں گایب مرشد نے وہ تاثیر گی بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھیے اس کا بھی کمپیوٹر ہونا چاہیے اچھا یہ کمپیوٹر ضرور ہوگا کر رہا اچھا یہ بات مدینہ ایک دیکھے نا ابھی تک مدنی مذاکروں میں کمپیوٹر میں ابھی مدنی منہ آ رہے ہیں تو بھائی یہ کمپیوٹر کیوں نہیں بن سکتے اس کا کیا نام کیا ہونا چاہیے اپنے لیے ہو تو میں تو بول دوں بڑھا کمپیوٹر لیکن آپ کو بھی نہیں بول سکتے نہیں تو وہ جو بچے آتے تھوڑی بولے مدنی منا کمپیوٹر نام رکھتے ہو آپ تو ان کا کوئی نام رکھ دینا آپ ع پتا چل اب تک تو مشہور مدری من نہیں ہوئے ناؤ نام کی منظور نہیں ہے کوئی ہونا چاہیے ویسے چلو کیا نام ہونا چاہیے اب تو بچوں بچوں کی بھی بچوں کو رٹانا کو آسان बापों ہے تو باپو کی ہمت ہے چپاتے ہوں گے होंगे بھول جاتے ہوں گے بار بار ماشاء اللہ نہیں تو کمپیوٹرس دو چار گھنٹے پھیلے ہی رہے تو بتا لو تو کمپیوٹر پرانا ہو جائے نا تو پھر اس کی بیٹری بیٹھنے کے چانسیز بڑھ جاتے ہیں اگر یہ دلچسپ باتیں کریں گے وہ بھی چلے گا چارج کریں گے ہمیں اچھا کون بنے گا کمپیوٹر ہے بزرگ لے کر پتا چلے بابا ایج ایسی ہونا کوئی ستر پچہتر سال کی ایج ہونا کو ہے ستر پچہتر سیونٹی یہ نام بن جائے کمپیوٹر اسی سال کے اور نام یاد ہے آپ کو اپنا اچھا اچھا نہیں یاد تو رہتا ہے نام تو یاد ہے کمپیوٹر بنے گا آج کیا ہوتا ہے مکے میں یا پدینے میں آپ کو کیا کیا یاد ہے کہاں ہوتا ابھی کمپا اسی پر سے جناب یہ اس وقت ہمارے بزرگ اسلام بھائی ہیں جو کمپیوٹر بننے کی طرف جا رہے ہیں مگر ان کی تربیت ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہے اب یہ پہلے سے کچھ بھی نہیں وہاں ملے سنت کے برائے راست فی البدی سوالات ہیں اور اس وجہ سے ہاتھوں ہاتھ سوالات ہیں اور یہ جوابات دینے جا رہے ہیں دیکھیے ان کے جوابات کس قدر درست ہوتے ہیں آپ کی عمر اسی سال آپ <تصفح> کہاں سے آئے شیہ پورا پنجاب سے مطلب نام بھی یاد ہے اور آپ کا شہر بھی یاد ہے شیو پورا شہر کا نام ہے اور صوبہ پنجاب ہے صوبہ پنجاب ہے اور علاقے کا نام علاقے کا نام یاد ہے مجھے کمپیوٹر مضبوط آپ نے وہ ایسا ہی چاہیے نہیں ایسا ہی چاہیے کمپیوٹر صبح شروع کیے جائیں آپ سے جیسے آپ نہیں میں یہ کہ آپ نے حج کی شادت سر دو پندرہ میں فرسٹ عمرہ کیا دو سولہ میں سیکنڈ اب دو ہزار سترہ میں تھرڈ ای ایت کی عمرہ حج نہیں کیا عمرہ عمرہ کیا اید اید سترہ میں بھی کیا سترہ میں مارچ میں کر کے آیا عمرہ بھی تو حج آیا سر تو اس کو کہا گیا نا سال مسالہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی ریاض کرائی روزہ سور کی رات ہوئی وہاں پر واجہ شریف میں جنا میں نفرت ادا کیے اس سے بڑھ اور مجھے کیا نام ملنا ہے اچھا اب کوئی اور سوال حج کہاں ہوتا ہے مکے میں مدینے میں مکے میں حج ہوتا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں مکے میں ہوتا ہے مکے میں کیسے حج ہوتا ہے یہ بھی بتانا حج کیا نہیں حجی نہیں کیا نا آپ نے مدان افاط تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ مکہ مچ ہوتا ہے حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں مدان ارفات میں جمع ہوتے ہیں ہم ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں سارا حج کا جو کار کون کرتے ہیں یا جو عمل ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں عمر کتنی ہے الحمدللہ میں ساٹھ سال عمر ہے آپ چلے گئے اللہ آپ بتا دی آج کا ہوتا ہے مدینہ شریف آج مدینہ شریف ان کو پاک کرنا چاہیے اچھا <laughs> <laughs> مدینہ شریف آج کیسے ہوتا ہے یہ زائد ہو جائے اس سے بڑی کیا ہے سوچ بات جائز ہو جائے صبح اللہ مزر صاحب بھیجیں گے ہم جانے کو تیار ہیں تو آپ بھیجیں گے چل مدینہ نہیں نہیں چل رہی مدینہ چل مدینہ کیا چل مدینہ میرے آخری سنت ہے یہ تم... کہہ رہے ہیں چل مدینہ میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی اپا کی سنت ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو ایسا ہے نہیں تو چل مدینہ امیل سنت کے ساتھ جو حج کو چلے نا یہاں سے لے کر وہاں اور سارا سفر ساتھ ساتھ ہو اس کو ایک طرح سے ہم کہتے ہیں چل مدینہ چل مدینہ وہ نہیں ہے جو چل مدینہ سنت یہ واپس لے لے یہ جملہ صحیح ہے یہ بتا رہے میرے بھی نہیں ہے ہم نے یہ کم کا تھا کہ جن کے دانت نہیں ہوں گے کوئی کمپیوٹر بنے گا میرا عمر سیونٹی ہے سیونٹی ون اکہتر سیونٹی ون جی میرا یہ حالت ہے نہ میں میچوا کر سکتا ہے اس کا کوئی نظیر بتا دیجیے کس طریقے سے اردو بھی ساری ہے نہیں ان مانو کر دلچسپ اردو کہاں کے بنگلہ دیش بنگلہ بھاشی ہم کمپیوٹر بننے کا کمپیوٹر ملے نا ان کا بھی ابھی پہلے سوال میں ہی مسئلہ تھوڑا حج کا رکنے اعظم کہاں ادا کیا جاتا ہے مکے شریف میں حج کا رکنے اعظم کہاں ہوتا ہے مکے شریف آپ بتائیے آپ نے حج کیا حج کیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ رکن اعظم کہاں ہوتا ہے حج کا مدینے کون سی گلی میں ہوتا ہے گلی کا نام کی یاد نہیں ہے گلی کی یاد نہیں ہے سبز گمبر کا سایہ ہر جگہ رکن اعظم کہاں ادا ہوتا ہے دیکھو یہ بزرگوں کی وہ حفظہ کمزور ہوتا ہے اس کی ہوئی ہے جہاں رات کو رات کو روکتا ہے ابھی میرے جان چلتی ہے جہاں رات کو روکتا ہے نا پورا رات کو ہوتا ہے جہاں رات کو روکتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ماشاء اللہ تاریخ بتائیں گے کون تاریخ ہوتا ہے تاریخ نو دلج ٹائم ٹائم بارہ ساڑھے بارہ بجے تک شروع ہوتا ہے پھر کب تک رہتا ہے جب تک وہاں سے مسجد سے ہے خطبہ ہوتا ہے ختم اس کا بعد وہ ڈوب میں کھڑا ہو کے دعا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کرنا پڑتا ہے نہیں اور کوئی <sitter> اگر واضح بتا دے نا تو وقت کیا ہوتا ہے حج کا دیکھو کلیئر کٹ آپ اپنے تارو بھی کروائیں نا یہ تو کئی ادھر کر چکے آپ نظر حج کا جو رکن اعظم ہے وہ میدانی ارفات میں جانا ہے فجر سے لے کر صبح سادک تک اگر को میدانی ارفات میں داخل ہو جائے تو فجر سے لے کر صبح سادک تک جی جی کون سی تاریخ کی فجر نو ضلع حج کو نو کی فجر سے لے کر نو کی صبح سادق تک جی جی عمر کتنی عمر نائن 69 نائن سکسٹی کتنے کیے ایک ایک حج کیا تو نو بتا صبح صبح صادق سے لے کر مغرب کی نماز نواز نے کوئی مزید کھل رہی ہے نا دلی جب حرام تھی صبح صبح سے لے کر سورج شلو ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق سورج سے لے کر مغرب تک اگر پہنچ جائے تو اس کا رکن بتاؤ نہیں یہ واقعی یہ جیتی جاگتی مطلب مثال ہے کہ عمر جب بڑھ جاتی ہے نا حفظہ جواب دے جاتا ہے حج کیا تو پتا نہیں ہے کہ کیا وقت ہے اس وقت پتا ہوگا جب اور کوئی بتاؤ نا یار کریکٹ ماشاءاللہ اللہ جو بھی جواب دیتا ہوں وہی سمجھتا ہے میں تو پرفیکٹ ہوں نو نوزہ کے صبح شروع ہونے کے بعد کے صبح صادق سے پہلے پہلے جو بھی احرام کی حالت میں کی حالت میں احرام کی حالت میں حج مزہ نے الفاظ میں ایک گھڑی بھی ٹھہر جائے وہ صبح صادق کی نو کی یا دس کی مطلب صبح کے بعد نکلنے کے بعد دس کی صبح صادق سے پہلے پہلے جو ہے کوئی تو یار سو دے گا نوٹ لے لے میرا یار صحیح جواب دے دے یار صحیح جواب دے دے یہ بھی بھول آج کتنے کی آپ نے آج کیا نہیں کیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کمپیوٹر بنے گیس بشیر محمد ایٹ ایئرس الحمد للہ نوجو صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں زوال سے پہلے پہلے میدان پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہ وقوف کرنا ہوتا ہے یہ وقوف کا ٹائم بتا دیں وقوف بکوفات کا ٹائم زوال سے پہلے پہلے زوال سے پہلے شروع ہوتا ہے جو سوال سے پہلے میں پہنچ گیا اس کا حج ہو جاتا ہے سوال سے پہلے پہنچا تو حج ہو گیا آج اور کب تک پھر وہاں مغرب سے جب تک سورج روم ہو جاتا ہے وہاں تک رہنا پہنچتا ہاں ہے جب ذہن ہو جاتی ہے وہاں یہ پڑھتا ہے نا یہ زبردستی سعادت ملتی ہے پڑھتا ہے نہیں وہاں سے رہتے ہیں مغرب تک رہتے ہو جائے تو وہاں آپ رہتے ہو مغرب تک کتنی حج کی آپ نے الحمدللہ الحمدللہ دو الحمدللہ للہ دو دفعہ مگر جواب نہ درست کوئی یار پرفیکٹ کوئی ایک بھی نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں میں حاجی محمد سلطان ڈیر خان کا ہوں عمر ساٹھ سال ہے حاجی محمد سلطان کتنے حج کی ہے ایک حج کیے تو نو گلی جاگو نہیں رہے مثال نہیں تم بندہ پہنچ گئے تھے مگر دی نماز شام دی نماز پڑ جائے شام دیف شریف دا دا جی رات اتنے سویرے مینار شریف واپس جواب تو میں نے جو سوال کیا وہ تو کوئی بھی نہیں دے رہا آپ بس بےچارے سمجھتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں تو so یہ حفظہ میں کمزور ہو جاتا ہے مگر مرغا کمپیوٹر بننے کے لیے کو تیار نہیں ہے بزرگ کمپیوٹر بننا ہے میرا نام محمد ظفر اقبال نقشبندی القادری الطاری محمدی کابینات کشمیر سے اس کی کابینہ محمودی کابینہ ٹانڈا بریلا شریف سے آیا ہوں یہ شاید جواب دے دیں گے بابا جان آپ کی ایج تو نہیں بتائیے 53 سال میں عمر ہے بابا جان جو میں محمدی کابینہ کے ساتھ جب میں جنوری میں آئے تھے تو آپ نے پانچویں دن ہمیں ہوئے تھے تو میں, میں رمضان ہال میں آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آپ نے ادھر آنا ہے احتقاب کے لیے میں. جی نیچے. نیچے تو نیچے. آپ نے حکم فرمایا کہ عمر کا معاملہ ہوا تھا میں مدنی بہار میں آپ کو عرض کی تھی کہ میرے دل میں ملال پیدا ہو گیا آپ نے کہا کہ چالیس سال کے بعد کوئی بوڑے نہیں آئیں گے بیمار ہو جاتے ہیں پریشانی بناتے ہیں تو آپ نے جب میرا متغیر چہرہ دیکھا متغیر چہرہ دیکھا تو آپ نے مجھے کھڑا کر لیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کیا کرتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا الکاہ کی آپ کو تو آپ نے پھر مجھے حکم دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ نے ملا میں رمضان شریف کا اقکاف یہاں پہ کرنا ہے اللہۃ السلام کے صد کے ایک سوال کا جواب کرتا ہوں میدان سے پہلے پہلے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہ وقت کب شروع ہوتا ہے سورج ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروبِ آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے غروبِ آفتاب سے ایک لمبا پہلے بھی اگر ارفات نکل گئے تو ہمارا حاج نہیں ہوا روبے آفتاب کے بعد ہم نے میدان عرفات کو چھوڑنا ہے کیا کریں یعنی یہ بےچارے جب حج پہ بھی گئے ہوں گے نا ان کو یوں ہی ہوگا یہی ہاں آپ حج کیا ہے میں نے انیس سو اکانوے میں حج کیا ہے الحمد للہ شاید یہ بتا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام نام محمد الیاس عمر چونسٹھ سال باب المدینہ کراچی میمن جی حضرت صاحب حج کا وقت جو ہے وہ لے کے تو غروب آفتاب تک کا ہے میں حج نہیں کیا ہے جو ہے نہیں کیا ہے جو امریک کی سازی ملی ہے اور ان حا بھی ٹکٹ مل گیا آپ کو میرے کو میرے بیٹے رفیق کو رفیق کو بیچنے کو والا کوئی ہائک پہ بیچنے والا کوئی نہیں جاب دیا مور کا بندہ کاپو میرے باپ کی جگہ پہ میں نے کہا میری امر ٹکل گئی ہے میںچی بھی भी ہو گئی ہے گوری اسی سال اور اسی سال آپ نے عمر کے ساتھ دی تھی فی الحال میں میری خوراک جی ٹکٹ کھڑی تو آپ نے کہا اس کی خوراک درج بند کرو عمر آپ کی جی آپ کی دعاؤں ہم کو بیٹی کی والدہ بہت سخت ہے بہت بار میں بھی حج کا مریض ہو گیا دعا کرو اللہ تعالیٰ نے بہت پُرانی ہے ایمان کے ساتھ بہت پرانے اور ہم کو ہر بتی رسیف ہوتا ہے یہ تو جب کوئی بھی دینے کے لیے سب سمجھ دیں گے پرفیکٹ ہے لیکن کسی کو بھی بابا جانی نو ضلح کو سورج تلو ہونے کے بعد سے لے کر مغرب تک اگر کوئی جواب دے چکی ایک لمحہ بھی رہا تو رکنے جو ہے وہ حج کا ہو جائے گا کوئی بھی نہیں رہا اگر جواب کر دیں تو آپ لوگ تو نہیں کریں گے یہ لوگ پاس کر دیں تو صبح مکہ سے رام بان کے نکلتے ہیں نہ دس تاریخ کو ارے میدان <سؤال> جی؟ ساتھ میں جاتے ہیں دس کو دس کو آپ نے کتنی آج کی دس تاریخ کو کہتے ہیں سوری تیرہ تاریخ کو عمر کتنی ابھی عمری میں بزرگ ہی ہے حفظہ تو کمزور ہو جاتا ہے اس میں اس عمر میں حفظہ کمزور ہو جاتا ہے میدان عرفات میں حج کا رکنے آزم ادا ہوتا ہے اس کا وقت جو ہے وہ ہے نو ذلحجت الحرام کے زہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب یہ حج کا وقت بھی شروع ہوتا ہے تو نو ذلحجت الحرام کے ابتدائے وقت ظہر سے لے کر دس ذلحجت الحرام کی صبح صادق تک وقت ہوتا ہے تو جو کوئی اس دوران اس وقت میں حج کے احرام کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ حاجی ہو گیا چاہے ہائی جہاز سے گزر گیا تب بھی حاضی ہو گیا اب میں نے جو کہا یہ دہرائے گا کون کون دوہرا ہے گا اس کو سو روپئے تو میں رکھ لیتا ہوں چلے جو صحیح دوہرا دے گا تو دے دوں نہیں جو ابھی تک نہیں بولا وہ بولے نہیں آپ کا جواب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و عبد ستارہ تاریخ وہ یہ کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر دس اپنا طلوع فجر سے پہلے پہلے یہ سب پہلے پہلے کام ہے آپ تو بوڑھے نہیں ہوئے یار پینتالیس سال میں بوڑا نہیں ہوتا بوڑھا ساٹھ سال کی عمر یہ پورا بوڑھا پائے جوانی یہ خواب خلاص السلام علیکم و رحمت اللہ و حضور وعلیکم السلام دادا جر میرا نام دادا جر میرا نام شمشاد احمد ہے عمر میری تقریباً سات سال ہے اللہ سے آیا حضور تو حضور آپ نے جو فرمایا ہے حج کے بارے میں کہ نو تاریخ صبح اول زور سے لے کے اور ارفان میدان میں گزارنا ہے رات اور صبح صادق صبح تلو سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے یہ کام چلو سات سال کے قریب پہنچی گئی ہے اب اتنی جلدی بھول گیا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رفیق عمر 64 سال نوٹ پور تھن ضلع خوشاب سے آپ نے فرمایا ہے نوز کو کا اول ٹائم سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک اس کے دوران کون سی تاریخ کی صبح شادی دس, دس تاریخ صبح صادق اللہ اور بھی کچھ کہا تھا میں نے نہیں یہ ٹائم تو انہوں نے صحیح بتایا یہ جنہ نے صحیح ٹائم بتایا پھر مزید بھول گئے چلو بھی آئے, عمر کا تقاضا نوجوانے پورا تو میں نے بتایا وہ نوجوان سر آپ نوجوان کہاں نوجوان یار میں پیشی دی نماز کو को کے زور نماز زہر زور, ٹائم, کو نا. زور ٹائم پیش ہی نا صاحب زور, زور کا وقت شروع ہوتے ہی ہوتے ہی آج کے غروب نیلا یہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ میرا نام حاجی محمد شبیر ہے میں شیخو پورا پنجاب سے حاضر ہوں جو آپ کے عمر پچپن سال آپ کے جو آپ نے جو سوال کا جواب دیا وہ سوال کا آپ کا جو یہ تھا کہ زور اول ٹائم سے لے کر نو جلج صبح سادہ دس جلحج اس کے اگر کوئی جہاز بھی یا کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے کمپیوٹر ایسے ہونے چاہیے سلام بول رہے تھے کمپیوٹر نہیں ہونا آپ برا نہیں ماننا آپ نے ارشاد پر اس پر السلام علیکم اچھا سو روپئے لے لو راضی ہو جائے ان کو بعد میں کچھ بھی نہیں بولنا نہیں سمجھ نہیں پپو نے بول دیا کل آج کے دن میں عید کا نماز کیوں نہیں ہوتا ہے یہ آپ بتا دو چلو میں آپ کا جواب تو دے دوں السلام علیکم و <سؤال> <رحمت> اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ <سؤال> پاپا ابھی آپ نے جو حج کا بتایا وہ آپ نے صرف فرمایا ہے کہ نو ذیل کی ظہر جو اول وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر صبح شادی جو ہے دس ذیل کے وقت میں کوئی کی میں احرام کی حالت میں حج کے احرام کی حالت میں وہاں داخل ہو جائے تو وہ حاضر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ جہاز میں بھی اگر سفر کر رہا ہے وہ جہاز میں ہی جاتا ہوئی وہاں سے گزر, گزر جائے تو وہ بھی حاجی ہو جائے گا سبحان اللہ سو روپیہ لے لو تو ہاں دیوانہ دیوانہ مرشدی اتار کا دیوانہ دیوانہ مرشید میں مرشدی اتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اتار اچھا آج کے دن عید کیوں نہیں پڑھی جاتی وہاں عید کی نماز کا دین دن عید کا نماز کیوں پڑھائی جاتا ہے عید کی نماز وہ حاجیوں پر نہیں ہے واجب نہیں حاجی پر جو وہ حج میں ہوتے ہیں البتہ مکے شریف میں تو حج عید ہوتی ہوگی حاجیوں پر عید نہیں ہے حج کی مصروفات ہوتی رہنگی کیا ضرورت ہے نمبرا میں جانا شرط نہیں ہے میدان عرفات میں کہیں بھی بہت بڑا میدان ہے پبلک یہ سمجھیے خطبہ جو ہے نا یہ حج ہے یہ خطبہ حج نہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و اللہ وبرکاتہ میں آج کل کے نوجوانوں کی بے راہ روی کی طرف توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں اصل کی کہ وہ لوگ جو ہے نا سمندر کے اندر جا کر نہاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں اب بوڑھے والن جنہوں نے ان بچوں کے اوپر لاکھوں روپے لگائے ہوتے ہیں تیاری کی ہوتی ہے شادی بیاہ کی وہ بجائے شادی بیاہ کے ان کے جنادے اٹھاتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے نا وہ موٹر سائیکل کا وہ ایسا رواج ہو گیا ہے کہ ویل لگ اگڑا لگ اٹھا کر جو چلتے ہیں یہ نہیں دیکھتے پیچھے جب گرتے ہیں تو ان کے ماں باپ کس طرح ان پہ سفر کریں بعض لوگ تو ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے جو ہے کوئی مدنی پھول حضرت عطا کر دیں آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوا خاندان میں اچھا ہمدردی آپ کو ماں باپ کو تو رنج پہنچتا لیکن وہ خود بھی کپڑے جان پہ آپ دوڑ بیٹھتا جو معذور ہو گیا آپ پر توڑا دیے جس نے تو وہ تو پھر خود ہی تکلیف ہوتا ہے ماں باپ کو الگ صدمہ ون ویلنگ کرتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں دریاؤں میں یہ پرانا مطلب یہ ہم تو زمانے سے سمجھاتے رہتے ہیں لیکن کرتے ہیں اور ہر سال گرمیوں میں یہ اموات ہوتی ہیں عام طور پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے خطرے میں اپنی جان کو نہیں ڈالنا چاہیے نہ اس طرح کرے نہ آتی نہیں اور بعضوں کا طوفانی تو اس میں تو بڑے بڑے تیراک بھی نہیں تیر سکتے جبکہ وہ طوفان ہو سیرف ہو تو اس میں تو بالکل نہ جائے بلا تل کئی کم الحل اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو تو جو سوئمنگ نہیں جانتا اس کے باوجود کود جاتا ہے سمندر میں تیرنے کے لیے غیر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اللہ تعالی اس سے بچائے عقل سلیم تا فرمائے مدنی کاپڑے میں سفر کرے نا ان سبحان اللہ مدینہ مدین جا بزرگ بزرگوں کا قابل بزرگوں کا قابل ہو یا جوانوں کا مکس ہو جوانوں کا اور بزرگوں کا مکس یا کون کون کرے گا اچھا بزرگوں کا حفظہ بھی کمزور ہوتا ہے اور بزرگوں کو غصہ بھی جلدی آتا ہے تو یہ نہیں آپ مطلب وہ پورا قابل آگے پیچھے کرتے اس لیے برف گھر پہ رکھ کے جانا ہوگا نہیں یہ طے کر کے کچھ بھی ہو جائے غصہ کا اظہار نہیں کرنا ہے وہ گجراتی میں کہتے ہیں ہسے تینو گھر بسے جو ہنستا ہو گھر بستا ہے تو ہنس کر مسکرا کر آپ مدری قافلے میں رہیں گے نا تو کام کر سکیں گے تھکن تو لگی ہوگی آپ کو گھر تھکن تو لگتی ہے اور غصہ نہیں کرنا ہے یہ جو غصہ کرنے والا وہ مدری قافلے میں تو سفر نہ ہی کرے کیسا نوجوان ہوتے بےچارے تکلیف میں آ جائیں گے کہ ہم بزرگوں کو کچھ بول بھی نہیں سکتے اور جب دیکھو بزرگ وہ ہم کو ڈانٹ دیتے ڈانٹنا نہیں ہے یہ آپ نے کہا کہ جو حسے اس کا گھر بس ہے کہاوت ہے کہاوت ہے لیکن اب یہ کہ یہ کیسے ہو مطلب ہم یہ کیسے کرتے جب آپ پتا کہ بڑی عمر میں ہنسی نہیں آتی تو بس بسنے کی کیا کیسے باتیں ایسا تو عید آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ہوتا ہے برسوں میں شاید اس طرح دو گنسے ہوں گے آج گھر میں یہ کیا کروا دے کیا گھر میں اس طرح ہنسی مزاق کا یا مسکرانے کا سلسلہ رہتا ہے بس ہمارے بزرگ جو ہیں ہمارے پیر و مرشد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے مجھے تو بابازور کبھی بھی ایسا موقع نہیں آتا کہ گھروں میں حالات ہی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ وہ رویہ رہتا ہی نہیں اس لیے ہنسنا مشکل ہو جاتا ہے ہنسنا مشکل ہے ہاں یہ بےچارا دکھی معلوم ہو رہا ہے یہ دکھی معلوم ہو رہا ہے وقت ہے بزرگوں کے ساتھ یہ خون پسینہ ان کو پلا کر اولاد کو جوان کرتے ہیں اور ماحول ایسا بگڑ گیا ہے کہ اولاد بعض اوقات باغی ہو جاتی ہے بزرگوں بزرگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کو وقت کے ساتھ سنا کرنی پڑے گی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اب یہ کہ ہم یہی باتیں اپنی اولاد کو کہیں گے کہ ہم نے تم کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھڑا کیا تم کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور آج تم ہمارے سامنے زبان نکالتے ہو تو یہ اس طرح ہم بولتے رہیں گے نا تو پھر یہ قابو میں آئیں گے نہیں بس ای ای ان کے سامنے قفل مدینہ اور مسکرانا آپ مسکرائیں گے نا تو ترکیب بن جائیں گے انشاءاللہ کوئی جھگڑے نہیں کریں گے آپ سے شادی میں کتنے سال ہوئے آپ کو مدنی ماحول میں کہاں کے آپ ارے اب کچھ یاد آ نہیں پہ چانے اسماعیل اور یہ سارا جی جی جی اور اسماعیل تو چلا گیا باقی تو سب ہے میں الحمد رب العالمین میں شادی سے پہلے باپا کا محیط ہوا الحمد رب العالمین اور میری شادی ہوئی میری اولاد ہوئی الحمد للہ العالمین مجھے اولاد کا سکھ ہے مجھے دنیا میں الحمد رب العالمین میرے مرشد کے سائے میں مجھے بہت چین اور سکون الحمد رب العالمین میرے آٹھ بیٹے ہیں ماں. الحمد رب العالمین دو میری بچیاں ہیں وہ عالم کا کورس کر رہی میری بچیاں ایک بچہ میرا حافظ ہے وہ عالم کا کورس کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین دو بچے بارہواں کے مندنی قافلے میں آ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین باقی دو کی کوشش ہے انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے اور ایک بچہ میرا دس نظامی دو بچے دس نظامی کر رہے ہیں میرے یہ سب اپنے المدینہ مدینہ مادری ماحول کی برکت سے گھر میں سکون جی الحمد للہ الحمد للہ پاپا ہمیں سے دو تین چیزیں چاہیے ایک جو شیر ہے نا یہ ہمارے عمران خان صاحب یہ دو تین اور چاہیے ایک چاہیے دو تین اور یہ ہمارے حاجی صاحب چاہیے دو چیز دو تین دو تین دو تین بن جاؤ نا آپ نظر کریں گے کرم تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ بن جائیں گے ان شاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ ہے تو یہ ہمارے بہت ہی سینئر ہے نیو کراچی میں میں جن دن آنا جانا میرا ٹھیک ہوا ہے گھر بھی تشریف لائے دو تین دفعہ یہ باپا کی برکت ہے باپا کی باپا نے ایسے لائن پہ ہمیں چلایا ہے الحمدللہ رب العالمین لگتا ہے دنیا میں انشاءاللہ شاء پریشانی نہیں آئے اور آخرت میں انشاءاللہ اپنے برسی کے پیچھے پیچھے جنت میں انشاءاللہ سرکار کے ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ابھی پچھلے دنوں جیسا میرے سنند ہے وہ گھر میں ایک اچھے ماحول کا ایک ساتھ فرمایا نا پچھلے دنوں میں ایک ملک میں گیا تھا تو جب وہاں گیا تو پھر ہم نے ایک ترکیب بنا کہ جو بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں نا ان کے ساتھ میں بیٹھوں تو بزرگوں کو جمع کیا گیا تو میں گیا گھر پر تو بڑی بڑی عمر کے ہمارے پہلے محبت اسلام بھائی جمع ہوئے ان کے ساتھ بیٹھے تھے بات چیت ہو رہی تھی اور غالباً شاید کو روزے کا موسم تھا نا تو اس میں پھر ایک بڑے میاں تھے اس دو بیٹھے ہوئے تو انہوں نے سب کے بیچ میں آپ سے ایک بات کرنی جی تو نہ انہوں نے بیٹے چھوڑے نہ بہو چھوڑا نہ, نہ بیٹی چھوڑی اب میں تو بولا میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں نہ میرے گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ماحول بہت خراب ہے اور آپ کچھ کرو اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب اس میں پھر ہم نے افطار وغیرہ کی اور مغرب کی آزان ہوئی مسجد میں ہم جما سے نماز کے لیے گئے تو میں نے ان بڑے میاں کو جو اپنے ساتھ گاڑی میں لے لیا تھوڑا گاڑی میں جانا پڑا مسجد تھوڑے فاصلے پر دی اب گاڑی میں گئے تو پھر میں نے وہ بڑے میاں کو جو بڑی عمر کے تھے ان کو پھر میں نے کہا میں نے کہا میرے پاس ایک حل ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات اچھے ہو جائیں جلدی آل بتا البتا تین مہینے تک کچھ نہیں بولو بانوے دنوں تک آپ کفل مدینہ لگا لو کیونکہ جس طرح آپ نے سارے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کو اپنے بیٹوں کو اپنے بہو کو جس انداز سے لیا جب یہ بات آپ کے گھر پہنچے گی تو ان کو کیسا لگے گا کہ ہمارے گھر کے بڑے آدمی نے ہم کو مطلب کہ اتنے لوگوں کے آج تو آپ نے میرے سامنے کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ کب کرتے ہو کہ نہیں کرتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید گھر میں اس طرح کا آپ کا اندازہ مزاج ہوگا تو آپ ایسا نہیں ہو سکتا 92 دنوں تک بالکل مسکراتے رہو بولو نہیں نہ بولنے کی بھی میں کو تھوڑی سی وضاحت کی تو بولے گا کی کیسے ہو سکے گا کہ میں بولوں نہیں یعنی انہوں نے باقاعدہ اظہار کیا کہ میرے بولنے کی وجہ سے مسائل ہیں تو ان کو یہ مدنی نسخہ انہیں عرض کیا اب اس کے بعد تو میری ملاقات نہیں ہوئی ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا لیکن بعض کا ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی باتیں کر گزرتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو پتا چلتی ہے تو شاید ان کو اور یہ ہو ستا ہے وہ ایسی باتیں بھی ہوں جو ہمیں گناہگار بھی کرتی ہوں تو اس حوالے سے ہم ملے سنت کچھ فرمائیں ماشاء اللہ آپ نے بہت کچھ بتا دیا اب اللہ جانے یہ سب سمجھے کہ نہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں سمجھے نا کیا اپنے گھر کے تعلق سے میری بیٹی یوں بولتی ہے نا میرا بیٹا یوں بولتا ہے نا میری بہو یوں بولتی ہے تو یہ جب دوسروں کے سامنے کرتے ہیں تو یہ کہ نیچر سامنے آئی کہ گھر میں بھی بولتے ہوں گے اسی طرح گھر میں جب اس طرح کڑکڑ کرتے رہیں گے تو اولاد, کام مطلب بوریت ہوگی کوفت ہوگی یوں اولاد بغاوت پر آ جاتی ہے تو اس لیے اگر بولیں گے نہیں نا کفلے مدینہ کی پریکٹس ہو جائے گی ان کو ٹوکیں گے نہیں کہ اولاد کو آپ بالکل ٹوکنا چھوڑ دیں گے نا یہ سیٹ ہو جائے یا نہیں یہ اس کو میں مبالکے کے ساتھ بولوں کہ یہ بلے منہ کے بلے ناک میں نوالا ڈال دیں آپ اس کو مطلب لو کہ یہاں سے نوالا ہوتا ہے یہاں سے نہیں ہوتا ہے مثال ہے ان کو اگر یہ آپ سے نہیں سیکنا تو یہ بولنا چھوڑ دیں گے نا اسے اور آپ جناب سے بات کریں اس سے اولاد سے تو یہ اور خوش ہو جائیں گے اچھا آپ لوگوں کے جو گاؤں دیہات اس طرح کے ہوتے ہیں تو بیٹھک ہی ہوتی ہے के کبھی کسی लगा کے نیچے چار कभी لگا کے بیٹھ گئے کبھی کسی چوک پہ بیٹھ گئے تو آؤ جی آؤ جی میں تو میں نے جینا مشکل کیا تو یوں کر کے اس طرح کا نہیں ہوتا ہوگا بہت وہ ایک شروع ہوتا ہوگا دوسرے اپنے وہ ایک کو کھانسی آتی ہے تو سب کو کھانسی آتی ہے یہ بڑا بابا اس کو آپ یوں بھی دیکھے نا کہ چوک پر اپنا گھر رسوا ہو رہا ہے اور یہ گھر پہ جا کر بھی بولتے ہوں گے نا بھی دوسرے اس کو بھی یہی مسئلہ ہے وہ بھی یہی دکھی تھا وہ تو تو بھی ایسا ہی ہے اس کا پتھر بھی ایسا ہی ہے تو وہ جا کر اس کو بولتا ہوگا کہ تیرے باپ نے بھی تیرے کو چوک پر لا کر بولا گا تو اس کا کوئی حل دعائیں کرتا ہوں تو صحیح ہوتا ہی نہیں بولا امام صاحب کو بولا تو نہیں ہوتا یہ میں دعوی سے کہتا ہوں جس کے بچے اسلامی ماحول میں ہے ان کے والدین کے وہ ہاتھ چومتے ہیں اگر وہ کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو امی سے پوچھا جاتا ہے امی میں لاہور جا رہا ہوں اس کے بعد والدہ اس کے گھر پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور دعائیں کرتی ہے جب دکان سے آتے ہیں ہمیں آپ نے کھانا کھا لیا اب آپ نے کھانا کھا لیا اب پیسہ ہم نے کھا لیا نہیں آپ میرے ساتھ بھی کھائے تھوڑا سا میرے ساتھ بھی کھائے ہمارا دل خوش ہو جائے گا یقین جانیے ہم بہت خوش ہیں اپنی اولاد سے الحمد للہ ہر ماحول میں है ہفتے اس ماحول کی آپ کے میرے رب کا کلام ہوتا ہے اس میں اور والدین کے حقوق کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں ان کے بیان سننے سے ہمارے گھر والوں نے ہر ہفتے اسلامی بہنوں کا کی سما رکھا ہوا ہے اسلامی ماحول کی بہت برکتیں ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر جمعے رات کو ہمارے گھر سے رقص کرا کر اور نہ نبدینہ بھیجتے ہیں یقین جانیے جب نگرانی پاکستان کا سما ہوا تو حاجی شاہد صاحب کا میں نے ٹکٹ لی تو گھر کی بہو با وہ بابا اب تو آپ اپنے بیٹے کو بیچے میں نے کہا وہ مشروب بات ہے نہیں نہیں آپ بیچے میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے میں ٹکٹ کو دیتا ہوں اللہ انہیں خوش رکھے میری یہ دعا ہے میری بہویں بھی بڑی اچھی ہیں بچیاں بھی بڑی اچھی ہیں لیکن اس ماحول کے پرکشن پاپا کی دعا مدانی ماحول مدنی ماحول کی وجہ سے قاضی صاحب بڑی دیر کے بعد کرے ہوئے ہیں مجھے بھی آپ سے سوالات کرنے ہیں کچھ انہیں آپ تھک جائیں قاضی صاحب بولیں گے اس کے بعد میں آپ سے سوالات کروں گا قاضی محمد افضل کا بینا سے میں تقریباً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوں میں سب سے پہلا قافلہ میرے پاس پہنچا اور اس وقت سے آج تک الحمدللہ مدنی کام میں مصروف ہیں حاجی کے جی کے ساتھ ہے جی جی جی میرے پاس تقریباً پونے دو سال تک رہے صرف دین کا کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد میرے باپا بھی میرے گھر میں تشریف لا چکے ہیں بچوں کی تربیت الحمد للہ مدین ماحول میں ایسی ہے ایک کو حفظ کروایا ہے اور دو جام ایک نے کیا دوسرا اس وقت پانچ چھ سال میں پڑھ رہا ہے اور وہ بارہ ماہ میں سفر بھی کر چکا ہے چار بچوں کی شادیاں کر چکا ہوں اور ان کو علیحدہ مکان کاروبار دے دیتا ہوں علیحدہ علیحدہ رہتے میرے گھر میں نہ تو کبھی سات بنا بہو کی لڑائی ہوئی ہے نہ ہوئی ہے کچھ عرصہ تک مجنی ماحول کی وجہ سے دیور اور بابی میں پردہ بھی رہا ہے اب بھی آخری بچے کی شادی کرنے کے بعد میرا ذہن یہ ہے کہ ان کو بٹھا کے ان کی تربیت کر دوں کہ دیور بابی میں آپ پردہ کریں بچیاں بھی الحمدللہ مدنی ماحول میں صحیح طریقے سے منسلک ہیں اپنے اپنے سسرال جا کر بھی اجتماع کروا رہی ہیں ایک بچی الحمدللہ بچوں کو مدینہ میں پڑھا رہی ہے تو آپ دعا کریں کہ میرا جس طرح گھر خوش ہے اور میں جس طرح خوش ہوں آپ کی دعا کیا نتیجہ ہے آپ کی عمر کتنی میری آپ عمر تقریباً ساڑھے اٹھاٹ سال اسلامی سالوں کے حساب سے آپ کا تقریباً آپ کا چھبیس رمضان مشریف کا ولادت کا دن ہے میرا چھبیسہ کا ولادت کا دن ہے چودہ سو تیرہ سو انہتر ہجری میں آپ کے ساتھ مکہ مدینہ میں ملاقات بھی ہوئی تھی آپ نے یہ مل مکہ کا خطاب بھی دیا تھا آپ کا بہت کرم ہے مجھ پر میرا گھر بہت خوش ہے میں انشاءاللہ لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں مدنی بہور رکھیں انشاءاللہ آپ کا گھر جنڈل کا گوارہ بن جائے گا اللہ اللہ جواب دیجئے سب سے افضل پانی دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے آب مکہ میں ہے آب زامزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام حضور میں یہ کہتے ہیں کہ زمزم آپ زمزم افضل ہے یہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سے جو پانی نکلا وہ سب سے افضل ہے جی ان کا جواب درست ہے سو روپیہ مرحبا یا مرحبا یا اس میں کوئی شک نہیں زمزم بہت سونا ہے دیکھو میں آپ کو بتاؤں آپ زمزم شریف جو ہے یہ حضرت سجنا اسماعیل علیہ السلام کی مبارک کی رگر سے نکلا ہے اور ایک رواج کے مطابق جبریل امین کے پر مارا تو اس سے نکلا ہے. تو میرے آقا آکہ سولم محتا وال حضرت اسماعیل کے بھی آقا ہیں حضرت کے بھی آقا ہیں تو ان کی مبارک انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ سب سے افضل ہے آل! روح زمین پر سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول انہیں قتل ہوئے وہ کون حبیل نے کبیل کو حابیل نے کبھی کو قتل کیا ہے مدر نصیبت گا دو مدر کی ہو گرفتار کر دوست بابا جان کبیل نے حابیل کو جو ہے نا قتل کیا تھا سب سے پہلا قتل جواب ان کا درست ہے ان کا الٹا ہو گیا تھا جو بھی خود تو جواب ہی نہ بتائے گی ٹھیک اپنی भी بھی ہے محمد شیخ بھی ہے اور میں اپنے گھر میں ایک کے ساتھ देखो شا ماشاء اللہ میں سمان آدمی کو یہ جواب دیتا ہوں زیادہ اسلامیہ اور اپنی زندگی گزارے اور یہ ہتھیلی کا سلام نسار یہ سلام ہے نا یہ کا السلام علیکم جو جو ملے ایسے سلام کرتے السلام علیکم عید کے دن زیادہ ہوتا ہے اگر زبان سے السلام علیکم کہا اور ساتھ میں ہاتھ کا اشارہ کیا تو عربی نہیں ہے صرف ہاتھ کے اشارے سے گردن کے اشارے سے یہ سلام نہیں ہے اچھا نہیں ہم تو پیارے آکا صلی اللہ کی سنت پر چلیں گے نا آپ وہ جواب دیں آپ کی عمر کتنی ہے ایک کم ستر ہے سب سے میرا خیال ہے آپ بتائیے کہ کس نماز کی آخری سب سب سے افضل ہے اپنا نام اور عمر بتانیے ساتھ میں سر میرا نام محمد اقبال ہے کتھو آئے ہو صبح پنجاب ضلع شیخ گرا سے عمر کننی ہے عمر اسی سال ماشاءاللہ تو آپ کا سوال کیا ہے یہ حفظہ کمزور ہو جاتا ہے کون سی نماز ہے سر وہی تو آپ نے معلوم کر دیا آپ کس نماز کی آخری سب سب سے افضل ہے بولنا نہیں ہم بولو گے بھی تو جے دیکھا جی رازا جی جواب دیکھو سوچ سوچ کا جواب دیا انہوں نے سوچ کا جواب دے دیا مرحبا رقم تو بخشوں کی آئی ہے کیسی بہار روز دھالو ہو مبارک تم کو ہی دے بول اچھا اب میرا کہ 75 والا ہو نا اس کے جواب دیتے ہیں 75 فائیو اینڈ ایٹی بٹوین سیونٹی فائیو اینڈ ایٹی وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے چند کے نام بتا دیں یعنی تب میں آپ چار کے نام بتا دیں نام ایج عمر نام <سؤال> <سؤال> میرا خوشبو محمد جی میں لاہور متلی اولیاء کانا ناؤ سے آیا ہوں جناب ہاں جی خوشبو جناب میں سن پچاسی میں آپ کو لوہاری مسجد میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد تین دفعہ میں آ چکا ہوں اور بچے بہت پریشان کرتے ہیں اور میں خاموش بھی رہتا ہوں جو آپ ہمارے ہیں تو اس کی مشکل بچے بہت پریشان ہیں منی ماحول میں نہیں آتے تو جیسے میں آپ کے پاس جا آتا ہوں یقین رہا تھا مجھے یقیناً مکمل سکون مل جاتا ہے جب, جب میں کب کافے انشاءاللہ سال, سال پر کافی سفر کروں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کتنی ہے عمر میری سال چار ساٹھ سال ہے وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے چار نام جی جی یاد نہیں آئی چلو اور کوئی بکری جائے گی کس کی بکری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غلام عباس اکاری مہراپور سے عمر پچاس سال پچاس جیساب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا اور بکری بھی اور اٹھ گی بکری کس کی آپ کا فرمایا سنا ہے کہ بکری جنتی جانور ہے اس کو نہیں مارنا چاہیے ہے وہ تو ایسا کہ حدیب شریف کہ بکری جنتی جانور ہے اس کا اکرام کرو اس کا گھر سے جاڑو اس کی وہ تو حادی شریف ہے بکری جنت میں جائے گا کون کون سا جانور یہ آپ کو سوال کیا ہے ایک کون اٹھنی جس پہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر نام اس کا کیا یہ معلوم اور اور نہیں ہے یہ اسی طرح کے جواب ملیں گے یہ آپ بولو گے تناتن جواب تو یہ تو اسی سال کے نا تجربہ اللہ اللہ میرا نام محمد اقبال ہے صوبہ پنجاب اور ضلع شیخ پورا نمبر ایک اونٹ اونٹ اونٹ اونٹنی سوچ لو ہاں جی نمبر دو اچھا نمبر دو نمبر نا کی ہے جس جی ابھی گدا بولنے کی مت نہیں ہوتی جیسے گدا اللہ کا اچھا اور اونٹ اونٹ نہیں جی اونٹنی یا اونٹ ایک چیز ہے گدا ایک ایک دیت دیت نہیں ہے گدا بلی اور کتا <laughs> یہ چار ہے ان کا جواب کیا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بابا جو میرا نام شمشاد ہے مدل لاہور سے ہوں جی ایک حضور صحابہ کا آپ سے کتا افاد اس کی شہرت بہت اس کا نام کسی کو معلوم ہے افاد کتے کا درست ہے کتمی اور جی نام تو کئی ہیں جانور میرے پاس جو لکھے نا حضرت عیسا روح اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کا ہمار جی ذور اچھا اور نام ہے اس کا جی ذوق یہ کہیے اب چاروں کے سے لے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسبہ جی افعد کا کتا السلام کی اٹھنی عیسیٰ علیہ السلام کا عمار یہ چار آپ اسپیڈ سے بولے ایک نظور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کسبہ حضور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کا گدا اور سوری امار حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمار اور امار اور کاف کا کتا حضور اور کیڑی کا ذکر میں نے اٹھتے ہیں اور کیڑی کا ذکر میں نے ذکر پانچواں تھا اور مجد مجد درست ہے اچھا سی بار عربی میں بولتے ہیں انگلش میں جس کو لوگ دراز گوش بھی بولتے ہیں نبینا کا گوش یہ بھی جنت میں جائے گا اب یہ بتائیے پیارے آکا صلی اللہ کے شہزادوں کے نام اور تعداد کون بتائے گا مائک کس کے بعد جاتا دے گا میرا نام نواز شریف ہے پنجاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا حضرت ابراہیم اور قاسم تعداد کتنی دو شہزادوں کی دو السلام علیکم السلام اور حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھا تین ہے یہ طیب و طاہر یہ طاہر یہ مطلب دو کا قول بھی ہے مگر یہ دلچسپ معلومات میں چار نام لکھے دو والا بھی سید تین والا بھی سید چار والا بھی سید جواب درست ہے ایک کا نام عبد اللہ میں اختلاف پہلے جنہوں نے دو کا ان کو بھی توقع ملے گا بخش مبارک تم کو ہی بل بہار آپ دیکھو سوچ سمجھے آپ تھوڑا مشکل ہے سمجد. دوسرا مصرا بتائیں اس شیر کا ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت اب یہ ترنم سے پہلے باپو یہ مشرا ہم کو سنائیں گے بلال ریاضت کے یہی ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت اس کا دوسرا مصرا ریاست کے یہی دن ہے جو کرنا ہے اب کر دو ابھی نوری جوائیں بڑھاپے میں کامت آپ پڑھ لیں گے کریں گے اپنا تعارف بھی کرواتے جا نام عمر شہر میرا نام محمد حنیف اختاری ہے میں بابول مدینہ کراچی ہاجی عمر عمر میری باپو ہجری سن جیسے آپ فرماتے ہیں اس سے میں اکیاون سال کا ہو گیا ویسے فورٹی نائن ہجری سے اکیاون اکاون ریاض یہی دن ہے بوڑھا پے میں کہاں ہم ریاض یہی دن ہے بھولا پہ میں کہاں ہم اب کر لو ابھی نوری جب تم ہو اللہ! आ, صحیح پڑھائی سرکار سن لانے کے والد مخترم دادا جان اور پردادا جان کے نام بتائیے بتائیے محمد رفیق ضلع خوشاب سے عمر 64 سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کا نام عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کا نام متف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادے کا نام ہاشم حا... جب درست ہے مرحبا مرحبا یا یا جو جواب دیجیے کون سے مہینے میں نکاح کرنا منع ہے یہ ہے نام عمر میرا نام عبد الرشید ہے جی لاہور سے Ayam, عمر ستر سال جی ستر نکاح <laughs> محرم کے مہینے میں جی منا ہے یہ آپ کا جواب ہے محرم کے مہینے میں سوال نکاح کون سے مہینے میں کرنا رہا منع ہے کسی مہینے میں منع نہیں ہے جواب سے محرم میں بھی نکاح منع نہیں ہے آشوریہ کے دن بھی نکاح منع نہیں ہے دیوانہ دیوانہ مرشدی اتار کا دیوانہ دیوانہ مرشدی اتار کا دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اتار کا دیوانہ میں مرشدی حجر جنت سے کس پہاڑ پر تشریف لے آیا جبل جبل نور بسم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لطف خان تاری والی عمر عمر ستاون سال ستاون ابو بیدہ پہاڑ سے جی ابو بیدہ جی یہ کہاں پر ہے یہ مکہ پاک میں مکہ پاک میں ابو ابید ریاض احمد اتاری عمر چونسٹھ سال مرکز لاہور جبل ابو کبیس جواب درست ہے حضرت سفی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی زبان سے سب سے پہلا لفظ کیا نکلا محمد اسلم تاریخ نگر عمر 62 سال حضرت آزم علیہ السلام کا پہلا لفظ الحمدللہ جواب الحمد للہ دیوانہ دیوانہ کا دیوانہ دیوانہ مرش دیا کا دیوانہ دیوانہ اتار کا دیوانا دیوانا اتار کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد الخالق ہے اتاری نواب شاہ سے عمر چونسٹھ سال ہے اعظم علیہ السلام نے الحمد کیوں بولا اور یہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرارے کون سے ہوں گے قیمت کے خلاف جنگ سے انشاء انشاءاللہ قیمت کے خلاف جنگ سو گے چور پاپ دو گا چورے خلاف جنگ نا ریت آپ کی عادت مصیبت کی عادت مصیبت کی عادت اور کوئی سب جوڑ سے مطلب دیوار پاڑ آواز ہو نارا تکبیر نارائن سال خلافت میرا نام رضوان الرحمان اٹاری سیونٹی ون میرا عمر ہے بنگلہ واشی ہے بنگلہ بنگلہ بولنا چاہیے بنگلہ خوش ہوں گے نا بنگلہ دیشی بنگلہ دیشی خوش ہوں ستیہ گرام کا گرام کے جی جی جیوک کا خلاف جاری رہے گا جاری رہے گا نجی اللہ کس نبی کا لقب ہے اسماعیل السلام نجی اللہ بغیر مغرب بول رہے ہیں آپ دیکھیں حضرت نجیب اللہ جواب کیا ماشاء اللہ اچھا پورت مرکز اپنا آپ تو جوان ہوں گے اس کو دن میں آتا تھا امیر علیہ سنت نے اتنے آپ کو تحفے بھی دیے اور آج کیسا مدنی ماحول بنا ٹھیک ہے اور باپا نے آپ کو وقت دیا تب کیا نیتیں آپ لوگ کیا پیش کر رہے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بابو جانی میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں آپ کے زیارت کے لیے میری بہت تمنا تھی خواہش تھی مجھے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کا یہ مدنی چینل میں دیکھ رہا ہوں جس دن سے دیکھنا شروع کیا ہے میرے جتنے بھی وسطے خدشات تھے وہ الحمدللہ دور ہو گئے اور اور میری یہ خواہش تھی کہ میں بس بنف نفیس جا کر آپ کی زیارت کروں آپ کی بھی زیارت کروں اور یہاں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی میری مراد پوری فرمائی اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری جتنی زندگی ہے میں آپ کے قدموں میں یہاں پر رہ کر جو مجھے آپ حکم فرمائیں گے میں وہ کر سکتا ہوں میرے والدین کے حق میں بھی دعا فرمائیے گا بچوں کے حق میں بھی دعا فرمائیے اور اپنے قدموں میں نام کیا شجاعت علی خا میرا نام ہے جی عمر بہتر سال ہے آجا. تو میں اب یہ خواہش لے کر آتے ہوا ہوں کہ مجھے بس بس آپ بس اپنے بس قدموں میں جگہ عطا فرما دیں اور جیسے آپ حکم فرمائیں گے میں ہاں جی امین ترکیب فرما ماشاءاللہ اللہ آپ کے وسو سے کوئی نظریہ عقائد کے تو دور ہو گئے تو میں دیکھتا تھا تمام چینل دیکھتا تھا لیکن جب سے آپ کا چینل دیکھنا شروع کیا ہے تو میرے یعنی مجھے تسلی سکون جس کو کہنا چاہیے وہ مجھے نصیب ہوا ہے آلو آلو دین سے متعلق تھوڑی سی معلومات جو ہے کچھ وہاں دیکھ کر اور کچھ یہاں آ کر اب یہ ایک ماں کے احتساب میں میں آ آلو دیکھتا آلو دیکھتا آلو تو میری دنیا بدل گئی ہے میں اپنے دل کی بات آپ آر سے عرض تو اس سلسلے میں درخواست ہے کہ کوئی میرے دعا فرمائے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ بہت بہت اچھا یہ کیا دیکھو سُنیے بعض بزرگوں کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے اس کو کچھ کریں چھوٹی کئی بزرگوں کی ہے ماشاء اللہ نیچے سر تھوڑی کے نیچے ایک بٹھی کر دی ہماری صحیح ایک مٹھی سے چھوٹی کاٹ کر دینا یہ حرام ہے صحیح ہے گردنگ گردن اور یہ لو نہیں نا مڑا اتنا بڑا نہیں تو مڑا سنت یہ گاڑی پوری رکھنے کی اب تک جو منجاتے رہے یا کم کرتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے امیل سنتوں کی سلامت رکھے کیونکہ ذرا یہ عمر بر خیر فرما ان کا سایہ دراز فرمائے سلامتی اور رابطے کے ساتھ اللہ کریم ان کو و آباد رکھے اور یہ جو افسرہ ہمیں سمجھا رہے ہیں تعلیمات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کا میں توحفی کو مسا فرمائے میں مدنی چینل کے تمام وہ اسلامی بھائی بالخصوص جو بڑی عمر کے ہیں جو بزرگ جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ سب سے مدنی نتیجہ کرتا ہوں کہ جیسے یہ ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہیں جو یہاں آ راحت پا رہے ہیں سکون پا رہے ہیں ان کو ایک ان کی آنکھوں کو جیسے ٹھنڈک مل رہی ہے تو ایک روحانیت بھی مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کے طلبگار ہوں تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آئیے اور قلوی سکون ان شاء اللہ آپ کو ملے گا اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ ہمارے بزرگ اسمائیں بھائی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مدری ماحول کی برکت سے ان کے اور ان کے گھر میں جس طرح خوشحالی ہے جس طرح ان کا ادب ہے جس طرح ان سے ان کی اولاد محبت کر رہی ہے تو یہ مدری ماحول کی برکتیں ہیں تو آپ بھی آئیں اور آپ کی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے وابست کریں انشاءاللہ اس سے آپ کا اللہ نے چاہا تو حال بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ مستقبل بھی اچھا ہوگا دنیا بھی اچھی ہوگی اللہ نے چاہا تو آخرت بھی اچھی ہوگی اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے اسلامی تیری میرا نام محمد مشتاق رثاری ہے میری گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ سے یا غالباً پچھلی دفعہ سے بھی یہ فارم میں کنڈیشن لگا دی گئی تھی کہ ففٹی سے ابب لوگوں کو انٹری نہیں ہے تو پاپا ہم کہاں جائیں آخر آخر. تو جائیں گے پاپا آپ کے ساتھ ساتھ لے جائیں ہمیں اور ہم لوگ بکھر جائیں گے ادھر ادھر چلے جائیں گے کوئی کٹی پتنگ کی طرح کو کدھر چلا جائے گا کدھر چلا جائے گا میری آپ سے گزارش ہے بابا اپنے ساتھ ہی رکھے ہمیں آپ سے بتنی انتظار یہاں بھی ساتھ رکھے قبر میں بھی ساتھ رکھے حسن میں بھی ساتھ رکھے ہماری یہ گزارش ہے اور جو یہاں کرتے رہتے ان کا تو ہمیں گنجائش رکھی تھی کہ ان کو لے لیں گے یہ تو یہ لوگ تو پورا وقت آپ میں یہ نہیں تھے نا ہاں جی امین کا ہمارا مشورہ ہو گیا تھا بڑی عمر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بیماریاں بات بھی نہیں سمجھتے بھیڑ کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھ جاتی ہوگی اور پھر غصہ بھی آ جاتا ہوگا تو یہ مسائل کی وجہ بزرگوں کو مطلب یعنی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس میں نہ آئے لیکن اب جو بزرگ تجربہ کارے نا کئی سال سے جو کر رہے ہیں تو ان کو تو منع نہیں کرتے اللہ عفیت نصیب کرے کسی کا محتاج نہ کرے اپنے دھر کا محتاج رکھے چلنا پھرنا بولنا سب میں آزمائش ہوتی ہے تھوڑا کھانے میں آزمائش ماشاء اللہ نہیں کا جذبہ تو مدینہ مدینہ میں تو ان کی وجہ سے تھوڑا میں پریشان ہو کہ یہ ناراض نہ ہو جب جبھی ان کو میں نے بلو آیا کہ بلو بھی بلوایا گیا کچھ بولو تو آپ نے معاف تو کر دیا گیا نہیں ان یار میرا نام حاجی شبیر احمد ہے پورا پنجاب سے تو میں آپ کو الحمدللہ آپ کی زیادہ کر کے خوش ہوں دجی طور سے خوش ہوں اور اس میں تھوڑی بہت مزا ہو جائے تو ایک دوسرے کے ہنسی میں انشاءاللہ اس میں کوئی کسی قسم کے میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے آرے تو میں خوش و ہوں ذرا جواب میں وہ ہو گیا نا تو تھوڑا یہ ہر طرف خوشی کی یا مزاق کی لیٹ ہاں جی مزاق کے طور پر کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں خوش ہوں میں انشاءاللہ خوش ہوں اور آپ کو دیکھا تو الحمدللہ سب مزید بھی جو تھوڑے بہت ہے کسی کو وہ بھی خوش ہو جائے ہو رہے ہیں انشاءاللہ شاء ان بہت خوش ہیں ان کو سوٹ پیسے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا یار کہیں دل پہ ان کے لگنا گیا نہیں الحمد للہ خوش ہیں میں خوش کر کے یہاں سے ہم رخصت ہونا کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہم میں نے کہ کسی مسلمان کو ایجاد دیں گے تو گناہ ہوگا نا دیوانہ دی دی بابا ذور میرا نام شمشاد احمد ہے میں لاہور سے آیا ہوں میں چشتی سلسلے میں بہت اب بابا ذور میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی میں قادری میں بھی ہوتا تو بابا ذور اب قادری میں بھی آپ نے کر لیا ہے تو میں نے جو دیکھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ کو پسند ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولے اور مجھے بھی یہی پسند ہے بعض کا جو یہ ہاتھ کامتا ہے یا سے کوئی زبان میں یہ نکل جاتی ہے بات تو جب کامل کے ساتھ ایک کامل شیرے شیر بھی ہو تو پھر ہاتھ तो کامتے ہیں شیر کے سامنے تو ویسے ہی بندہ کاپ جاتا ہے تو جب دو کام سامنے کھڑی ہوں تو بات کیسے پورے نکلے بابا سور میں نے لاہور میں چاند دو سال پہلے اور تقریباً چھ ماہ پہلے دو کرامتے آپ کی میں نے دیکھیے جو اردو کرنا چاہتا ہوں وہاں ایک حضرت ہے جن کے لوگ بھی بارے میں کچھ اچھا خیال نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو اس وقت کی بات ہے اس وقت کی جب وہ تھے اب تو ہمارے کندھوں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ان کا ایک بات یہ دوسری ضرور انہوں نے جمے کے میں یہ, یہ, کہا کہ یہ کہاں سے حریب والے آئے؟ حضور مجھ سے اسی وقت ہی وہ ان کا راستہ بند ہو گیا میرا کیونکہ ایک پاک کے بارے اور بابا حضور آپ کے بارے میں دل میں محبت رکھتا تھا اور میرا اقدامات ہیں وہ محمد فاروق قطاری ڈسکا دکس دکس سے ہیں کبھی ان سے بات ہوتی تو وہ بہت ہی آپ کی شفٹ کرتے اور آپ کے جو مبارک بیانات ہیں میرے سامنے بیان کرتے Allah. پھر میرا دل چاہتا کہ میں بھی ایک دفعہ دیکھ لوں देख ذور جو میں نے پھر ان کا حشر دیکھا وہ میں میرا اللہ گواہ ہے کہ ہاتھ چومنے والوں نے میرے بان سے پکڑا اس کے بعد میرے دل میں فوراً وہ خیال آیا کہ جو غوث پاک اور بابا حضور سے رضاوت رکھے میں بیان بھی دے, میں ایک من کے مجمے کو یہ ان کے اطلاع بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی بابا حضور سے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھا اسے اس کا خمیازہ بکھرنا پڑے گا جائے جائے جائے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو ہمت ہی نہ دے اور نہ ہماری زبان کھلے بابا زور پرسو میں مسجد کے سین میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں لاہور سے بہت بڑا کاروبار ہے ان کا جن کے بہت ہی بڑا جیسے کہتا ہے جی یہ کیسے کیلا کر رہا ہوگا وہ چھوڑ چھوڑ کے آگے ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں بابا ذور کے در پہ رہنا ہے تین دن پرسو کی بات ہے میں نے کہا جی کیوں جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں جا رہا ہوں انڈیا میں میں نے کہا وہاں کیا میں نے سے ایک درخواست کی میں نے کہا جی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حاصل کیا اور اس بات بھی یہ فرماتے تھے کہ اگر میں زیادہ حضور کی زندگی میں ہوتا تو میں تو بیٹھ ہوتا تو آپ کیوں جا رہے ہیں اتنے دور جب آپ یہاں آئے ہیں انہوں نے کہا جی بس میں جا رہا ہوں بابا جی اثر کی بات ہے مغرب کو آپ نے یہاں طلب کر لیا کسی ہی کسی ہلکے کے ذریعے اعلان کر دیا کہ فلاں ہلکا میرے پاس آ جائے اور وہ وہاں سے یہ کے آیا تھا کہ میں سدھرنے جا رہا ہوں ہاں جی ایسا میں بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ بازتا ہوں وہ بندہ ادھر حاضر ادھر نہیں تو باہر ہوگا کہ میں سدھرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں نے کہا جی سدھرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر رمضان مبارک پورا کر لیں انشاءاللہ شاء آپ سدھر جائیں گے ایسی کون سی بات ہے میں پہلی دفعہ آیا ہوں ایسا میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں میں نے پہلی دفعہ فیضان مدینہ دیکھا ہے باب المدینہ اور میں نے بارہ ماہ کا ارادہ بھی کر لیا میں نے لکھوا بھی دیا ہے اتنی محبت مجھے ہو گئی ہے اور جب بابا حضور نے انہیں یہاں طلب کیا کھانے پر تو میں قربان جاؤں بابا حضور کے اگلی بات آپ کھول کے دل تھام کے سنے کے بابا حضور نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں سدھرنے کے لیے یہاں آیا ہوں جب بابا زور کے ہاں وہ آیا بابا زور تو شریفے آگے ایک بندہ بیٹھا تھا اس کے پیچھے وہ بندہ بیٹھا جس کی میں بات کر رہا ہوں بابا زور نے اپنی پلیٹ سے چاول اس کی پلیٹ میں ڈال دیے جس طرح یہ بات کی تھی بابا زور نے پھر ڈالے بابا زور نے جالے بابا زور نے ایک آلو یہ وہ بتا رہا ہے مجھے بابا زور نے ایک آلو یہ بھی آپ کھا لیں میں قربان جو بابا زور آپ کی ذات پر اور آپ کے جتنے بھی معاملات آپ نے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں وہ میں بعد بعد میں بتاؤں گا میں اپنی جو ہے نا بڑھا سے نکال لوں بابا ذور یقین جانے میں ہر بات تو یہی کہتا ہوں کہ میرے منہ سے کبھی بھی آگ کے سامنے جھوٹ کا ایک تن بھی نہیں نکلے گا جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا جو میں پڑھتا رہتا ہوں کتابوں میں مجھے ہوش پارک کی کچہری نظر آ جاتی ہے ایسی نظر آتا ہے کہ جیسے ہوش پارک بیٹھے ہوتے ایسے نظر آتا ہے کہ بالکل وہی سارا سین ہے اور وہی منظر یہاں پیش کیا جا رہا ہے اور ایسا ہی جیسے وہ سب بیٹھے تھے بابا ہزور بھی ایسی بیٹھے ہوئے اور پورے پاکستان کی یہ خوش زندگی ہے کہ بابا ہزور ہمارے پاکستان میں موجود ہے اور اب ہم میں موجود ہیں جب شاید امین صاحب نے یا کس نے کہا کہ بابا زور وہ کتابیں دیتے تھے تو وہ دے دیں بابا زور نے فرمایا <coughs> آج نہیں میں کتابیں پھر دوں گا آج میں نے ایک ہی دینی ہے لکھا ہوا تھا کتاب جاتے ہی مجھے دیبا دور یہاں سے اٹھا چونکہ میرے ساتھ آئے تھے آما کٹھے بیٹھتے ہیں اور روتا ہوا یہاں سے گیا اور مجھے بات بتاتے ہوئے رو رہا تھا اس سے بتائی نہیں جا رہی تھی میں نے کہا میرے بھائی بات تو بتا دے اس طرح کر دے مجھے ساری بات بتائی اور پھر بھی روتا ہی رہا اب کیا ہوا بابا جب اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ میں نے زندگی میں ساری زندگی بابا جی کے لیے گزار رہی ہے اور کبھی بھی ان سے قدموں سے نہیں اٹھنا اور جو حکم کریں گے میں ایسا ہی کرنا ہے میں نے کہا آگے کیا ترکیب ہے کہتا ہے بارہ ماہ کے لیے میں تیار ہوں میں نے گھر نہیں جانا اللہ اللہ اے خدا میرے سارے کو ساجرت اے خدا سار کو ساجرت کی نظر عنایت جب اس سے پڑھی تو اس کے سارے پروگرام ملتوی ہو گئے جو باہر بیٹھ کے بنا رہا تھا میرے سے یہ بابا زور آپ کی محبت آپ کی نظر عنایت اور آپ کی کاملیت کی نشانی ہے اور پھر جس کے پیچھے ایک جوان کھڑا ہو بوڑھا بھی ہو نا تو खैर کہتے خیر ہے جس کے پیچھے دو खड़े بیٹھے ہوئے کھڑے ہوں کیا بات ان کی کیا بات ہے انہیں کس چیز کی پرواہ ہے انہیں کس چیز کا ڈر ہے وہ جنگل میں بھی جائیں انہیں پتا ہے وہاں کیا ہوگا میرے پیچھے دو چیر ہیں مجھے کس چیز بابا حضور بابا دور دوا شیر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بابا حضور میرے پاس ٹی وی نہیں ہے ساتھ سال عمر گئی میں نے ٹی وی دے دیا بچیوں کا معاملہ تھا میں نے کہا ماحول خراب ہو جائے ایک بیٹی کو سنبھالنا وہ جان جوکھوں کا کام ہے چھ بیٹیاں میری تو تین کو ترجمہ تصویر کروایا ایک حافظہ بنائی اور اب میں بد قسمتی کہوں گا بد گا کہ میں یہاں نہیں پہنچ سکا میری آنکھ بعد میں کھلی پھر بھی میرے گھر پہ بڑا اللہ کا کرم ہے میں نے جو بات کی بورو کی وہ اجتماعی بات تھی ایسا نہیں کوئی میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ بابا زور کچھ نہیں ہو رہا مجھے ایک فون آیا میرے زماعت محمد اخروق و تاریخ دستکا تھے کہ بابا جی کے زور جانا ہے آپ نے مہینے کے لیے میں نے کہا میں نے جانا جبکہ بابا زور میں شادیوں میں بھی شریک نہیں ہو سکتا تھا کاروبار کی وجہ سے میں اخبار کا کام کرتا ہوں تین بجے اٹھتا ہوں صبح اللہ توبہ کر کے نکل جاتا ہوں پھر سات ستر کلومیٹر میٹر ایسا میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں اس عمر میں اور سردیوں میں بھی تین بجے ہی نکلتا ہوں لیکن جب میں نے بیٹے کو کہا کیا بیٹا میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے تو کہتا ہے ابو جتنی دیر مرضی جائیں میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں جبکہ وہ کام نہیں کرتا تھا بازو کام نہیں کرتا تھا میرے ساتھ جب میں نے آپ کا نام لیا تو کہتا ہے ابو جی آپ جتنی دیر مرضی جائیں گھر کے فون آیا کہ آپ پہ آئیں گے میں نے کہا میں تو ماں سے رہا ہو ہوں تو میں نے بیٹے کو کہا بیٹا میں ایک مارنی اور جانا چاہتا ہوں ماہ بھی ارادہ کیا ہے میں ابو جب کی فوٹو تو میرے دادی رکھنا ابو جی بالکل جاتے من من اللهم ربنا سبحانه وتعالى والسرع. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا و في الاخره حسنه الله و الله تعالى عليه الصلاه والسلام بارك الله فينا و میں مولا اشر بچن ہمیں نوٹو کار بنایادار بنایا تھا ہمیں پسندیدہ بندہ بنا میں مولا ہمارا غائبہ بادشاہ کرتا ہوں میں لما گھر بیماروں کو بے روزگاروں پر اس کے حالات بڑھتا سمان الگ سے پایا ہمارے خراب میں بھی جو تھے شریک بزرگ اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں امیر سنت دامد برکاتم الیہ نے ان کو عیدی بھی عطا فرمائی ہے بھائی عیدی کہاں ہے کیا پیش کروں مرشد کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے الحمدللہ بزرگوں کے درمیان امیر علیہ سند آمد واتم الخسیاں نے مدنی مذاکرہ فرمایا ایسا دل خوش ہوا ایسا دل خوش ہوا میں نیت کرتا ہوں اللہ نے مجھے پانچ بیٹے عطا فرمائے انشاءاللہ پانچوں ہی کو دعوت اسلامی کے لیے وقف کرتا ہوں دو ہفتے دور بن چکے ہیں تیسرا ہفتے دور بن رہا ہے انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ سب کو عالم دین بناؤں گا اور امیر علیہ سند کے قدم و میرفار کر دوں گا اللہ رکھی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اشتکام میں طافرمائے فیضان کرا باپا نے کھلم کھلم خل, ماشاءاللہ ملاقات کری اور عیدی پیش کری ہمارے کو ہماری خوش نصیبی ہے ہم کے ساتھ, ساتھ رہے اور مدینہ مدینہ بہت اچھا لگا باپا کی خدمت میں مدنی مذاکرے میں حاضر ہوا مجھے باپا کے مدنی مذاکرے میں بیٹھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی باپا نے مجھے جب دیکھا تو فرمایا یہ وہ نی کراچی والا ہے میں باپا کی یادش پر قربان باپا ہمیں کہہ رہے تھے بُڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یہ بابا نے مجھے دیدی دو سو روپئے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ میرے مرشید کو شاد و آباد رکھے میرے مرشید کی احال کو شاد و آباد رکھے میں امداد نگر پنجاب سے آیا ہوں میرا نام حاجی محمد عثمان ہے بابا نے مجھے سو روپئے عیدی بھی دیے ہمارے ساتھ قریب کو انہوں نے ملاقات کی اللہ تعالی بابا کو بابا زندگی عطا فرمائے ہماری زندگی میں بابا کو لگتا بابا نام رہا ہے بابا کے بیٹھا ہوں بڑا مزہ آیا ہے مزے کو بھی مزہ ہے پنجاب پرا سے آیا ہوں ایک چکا کے لیے میرے ساتھ بزرگوں کا مزید ازاکرہ ہوا تو بابا نے مجھے گلے کے ساتھ لگایا اور مجھے انعام بھی دیا اور عیدی بھی دی اور بہت خوش ہوئے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ گلے ملے اور سوٹ پیس مجھے دیا اللہ تبار کا مطالعہ امیر کی عمر دراز فرمائے اور ہماری عمر بھی سلن کو الگ جائے رحمتوں کی بخشوں کی میں ایک ماہ کے اتقاف کے لیے حاضر ہوں آج کچھ دیر پہلے مدنی مذاکرہ ہوا جس میں باپا نے ہمارے ساتھ ملاقات کی اور مرشداد باہو لکھ کروڑ حجا ہو مزے کو بھی مزہ آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ ہمارے پیر و مرشید کو شاد و باد رکھے اللہ تمارک ان کو درازی عمر بال خیر عطا کرے مرتبہ لاہور سے تیس دن کے لیے اطخاس میں آیا پاپا جانے سے ہمارا مدنی مذاکرہ ہوا جو بڑا خوشگوار موڈ میں تھا اور پاپا بہت خوش تھے بزرگ سارے خوش تھے اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بال خیر عطا میں راپور سے حاضر ہوا ہوں میں نے حضرت صاحب کا کتاب پڑھا مظلوم دردی اور میں دردی کا کام کرتا ہوں مجھے شوق ہوا کہ امیر اہل سن ہمارے بارے میں کتاب لکھا ہے اور میں بھی تیس دن کے مدنی میں حاضر ہو گیا اور مجھے یہاں آ کر بہت سکون ملا اور امیر اہل سنت نے بہت ہمارے شفت فرمائی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرہ کیا اور ہماری عیدی بھی عطا کی اللہ اہل سنت کو شاد و آباد رکھے ضلع بہاری سے آیا ہوں تیس دن کے اعتکاف کے لیے اور آج مدنی مذاکرہ ہوا واپس آپ کے ساتھ تو مصرے میں آپ کے پڑھتا ہوں چھوڑ کر فیضان مدینہ جائیں بزرگ کدھر ست کا ہنس کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم مر کر دو کرم مر کر تو کرم